مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی پھرنے والے یہ چیزیں بتائی تھیں اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی دل میں نرمی پیدا کرتا ہے شرک نہیں کرنا اور اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا ذکر یہ ان تعالی آگے بھی ہم قرآن میں تین چار مقامات پر اس کو دیکھیں گے کہ اللہ کا حق کیا ہے سب سے بڑا شرک نہیں ہونا چاہیے اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر آ جاتا ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم تمہیں نیکی کرنی ہے سب سے پہلے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو ڈرائنگ روم مینرز پر اللہ جج نہیں کرے گا ہم کو کہ ہم جب ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے تو کتنے خوش مزاج ہوتے تھے یا ہم کسی فلم تھراپسٹ آرگنائزیشن میں جا کے کیا ڈونیشن دیتے تھے اور گھر والوں سے جو سیدھے منہ بات نہ کرے تو اللہ کو نہیں ضرورت ان کاموں کی اگر خوش مزاج تم ہو سب سے پہلے گھر والوں سے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرو تم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو سب سے پہلے جو ہے اپنے رشتے داروں کو دو یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن کی بنی اسرائیل کو بھی یہی تعلیم دی گئی لیکن وہ سارے کے سارے منہ مو موڑ گئے دل ان کے سخت ہو گئے کیا حال انہوں نے کر لیا فرمایا اقرر تم و ان تم تشہد پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں دوسرے کا خون نہ بہانا نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا تم نے اس کا اقرار کیا تھا تم خود اس پر گواہ ہو مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو اور جب وہ لڑائی میں پکڑے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا اب پوچھا جا رہا ہے افت و منونہ باڑ الکتاب و تقفرونہ بے کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو یہ سوال آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے افت و منونا بے باڑ الفرونا بے کچھ احکامات مان کر کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری نجات ہو جائے گی کیا تم اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہو کہ چلو پورا نہیں کر رہے تو کچھ تو کر رہے ہیں چلو کم از کم ان سے تو بہتر ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے اور اس کو زندگی کا طریقہ ہی بنا لیا کہ قرآن کے کچھ احکامات کو ماننا ہے اور کچھ کو تو بالکل ہی نہیں ماننا اس لیے کہ ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ وہ سوٹیبل نہیں سیلف میڈ ایڈیشن بنا لیا دین کا اور تم سوچتے ہو کہ تم جنت کے خریدار ہوگے تمہیں اس آدھے ایمان سے جنت ملے گی دنیا میں سو کا نوٹ کسی کے ہاتھ میں ہو تو چلیں اس مہنگائی کے دور میں کچھ نہ کچھ تو خرید ہی لے گا लेकिन उस सौ के नोट को अगर आधा कर दिया तो आधे सौ के नोट से कुछ नहीं आने वाला तो आधे ईमान से जन्नत कहां से आएगी मानना है तो पूरा मानो छोड़ना है तो पूरा छोड़ दो टेक इट और लीव इट تو تم اس خوش فہمی میں کہیں مت رہنا کہ آدھی کتاب پر عمل کر کے نجات ہوگی فرمایا فما جزا فل کمن کم اللہ, خزیون اشد اللہ تعملون۔ پھر تم میں سے جو ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ضلیل اور خوار ہو کر رہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اللہ کی کتاب میں اللہ کا قانون موجود ہے قانون کا تقاضا یہ ہے کہ قانون کو پورے کا پورا مانا جائے دنیا میں اگر کوئی سارے قوانین مانتا ہے نو قوانین مانتا ہے اور ایک توڑ دیتا ہے ایک تو اس کو مجرم کہا جاتا ہے کرمنل کہا جاتا ہے لیکن عجیب معاملہ ہے ہمارا کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں سے نو پر عمل کر کے ہم دو چار کو نہیں مانتے تو ہم کرمنل سمجھنے کے بجائے اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کے بجائے ہم کہتے ہیں وی آر لیبرل muslims ہم لبرل ہیں نہیں اللہ کے ہاں لبرل کوئی چیز نہیں لبریشن آزادی کس چیز سے اللہ کے قانون سے جو اللہ کے قانون سے آزادی مانگتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہی کی فہرست میں ڈالا جاتا ہے یہ کیوں کیا دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کے حصے بکھرے کیے الاکلین اشترا الحیات دنیا بلا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے لہذا نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ انہیں کہیں سے مدد پہنچ سکے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے جو آدھے دین کو مانتے ہیں اور آدھے دین کو نہیں پھر مزید ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ولق آت مس الکتابینہ میں بادی ہی بے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے کار عیسیب ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی پھر یہ تمہارا کیا طریقہ ہے؟ یعنی بری اسرائیل کی طرف خطاب ہے کہ پھر یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا بڑے بڑے گناہ کر کے کیا کہا وقالو غلف کہنے لگے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں بڑے پروٹیکٹڈ ہیں کیسے ڈسورینٹ ہو گئے کیسے گمراہ ہو گئے کہ سزا نعمت اور ہدایت ان کو سزا محسوس ہونے لگ گئی خیر اور شر کی ساری تمیز ان میں سے ختم ہو گئی کہنے لگے ہم نہیں کسی کی بات مانتے ہمارے دل تو بس محفوظ ہیں فرمایا اللہ نہ ہم اللہ وکفرہم اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں یعنی ہدایت کی بات کے لیے ان کا دل کھلتا ہی نہیں بند ہو گیا سخت ہو گیا گمراہی پر ڈٹ گئے ہیں اور اڑ گئے ہیں ولما جاءہم کتابٌ من اللہ مصدقٌ لما معہم اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے یعنی قرآن مجید اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے باوجود یہ کہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مراد یہاں پہ اشارہ ہے کچھ تاریخی پس منظر کی طرف یہودی مدینے میں رہتے تھے مدینے کے مشرقوں سے ف وقتن ان کی جنگیں ہوتی رہا کرتی تھیں جب کوئی جنگ ہار جاتے تھے تو مشرقین مدینہ سے کہتے تھے کہ ٹھہر جاؤ ہمارے رسول آنے والے ہیں جب وہ رسول آ جائیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے جنگ کریں گے اور پھر ہم جیت جائیں گے لیکن کیا ہوا فلم ما عارف جب وہ آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا خوب جان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے کیا کیا کفرو بھی کفر کر دیا انکار کر دیا اس کا اللہ کی لانت ان منکرین پر ایسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا لہٰذا اب یہ غضب بالائے غذب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مقرر ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو کن کو یعنی جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے کیوں قتل کرتے رہے تمہارے پاس موسی علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے پھر ذرا اس میساخ کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو کیا کہا تھا واسمعو مرو سنو سنا کیوں جاتا ہے عمل کے لیے کیا کہا انہوں نے یہ پہلے دن سے رویہ دیکھیں قالو کہا سمعنا سن لیا ہم نے وہ مانیں گے نہیں وجہ کیا تھی وہ فی قلوبہم ہے مول ان کی باتل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا کہو, اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے مومن ہو کر کہنا کہ ہم نہیں مانیں گے وی آر ہم نہیں مان سکتے کیسے مومن ہو شرم دلائی جا رہی ہے کہہ دیجئے اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریث پاؤ گے حتی کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کسی طرح ہزار پرس جیے حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے ان سے کہہ دیجئے جو کوئی جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ ہی کے عزن سے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے اگر یعنی جبریل علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ یہ ہے ان کی کہ وہ قرآن لے کر آئے تو فرمایا من کان ادو للہ و ملائکته و رسله و جبریل و میکائیل فین اللہ ادو للکافرین کہہ دیجئے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اس میں اپ دیکھ لیجئے پھر ایمان کے جزئیات میں سے ایک جز کی طرف اشارہ ہے۔ سارے فرشتوں کو ماننا ہے سارے رسولوں کو ماننا ہے ایک کو بھی فرشتے کو نہ مانا صرف جبریل کو نہ مانا یا ان کی برائیاں کی کافر سب رسولوں کو مانا ایک رسول کو نہ مانا کافر کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے یہ تھا کہ یہودیوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس وہی کون لاتا ہے جب آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام تو بدگ گئے بہانہ بنا لیا اسی بات کو کہ نہیں نہیں اگر جبریل ہیں تو ان کی تو ہم سے دشمنی ہے وہ تو ہم پر عذاب لاتے رہے تھے ہم نہیں مانتے پھر اس قرآن کو حالانکہ سیدھی سیدھی بات کیا ہے کہ یہ مت دیکھو جو حدیث میں مضمون آتا ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے لانے والی کی دشمنی میں اپنا برا کرتے ہو بات مان لو بات حق ہے ولق ان کا بے فاسقون ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی نظر انداز کر دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لائے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کو تعیر کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں اللہ کی کتاب سے بے نیاز ہو گئے اب ویکیوم تو کہیں نہیں رہتا خلا تو نہیں رہتا جب ایک چیز فائدے مند نکال دی تو اس خالی جگہ کو ایک نقصان دہ چیز نے آ کر پر کر لیا جب اللہ کے کلام سے منہ مو موڑا اللہ کی ہدایت سے منہ مو موڑا تو شیطان کے پیچھے چل پڑے کسی نہ کسی کو تو بہرحال لیڈر بنانا ہوتا ہی ہے شیطان ان کا لیڈر بن گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالا اور کیا کیا اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاتی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتکب وہ شیاتی تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابول میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو صاف طور پر آگاہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک فتنہ ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھیں اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا کس کا جادو کا تو کیا ہوگا مالہ الاخرت من خلاق جو جادو کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری متا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش انہیں معلوم ہوتا جادو کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو جادو ٹونے کا بنی سائلوں کو بہت شوق ہو گیا یہ کچھ عرصے جب بابل گئے تھے اور وہاں رہے تھے تو وہاں لوگوں میں بابل کے شہریوں میں جادو ٹونے کا زور تھا مشرک قوم تھی ان کے ساتھ بےبیلون میں ان کو بھی جادو ٹونے کا شوق پیدا ہو گیا اور اس طرح سے یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ہم کو جادو ٹونے کے دعوت نامے نظر آتے ہیں کہ کہیں کسی نے گاڑی میں ہماری ڈال دیا تھا کہتے ہیں نہ کوئی معاوضہ نہ ڈیمانڈ کام ہونے کے بعد اپنی خوشی سے منہ میٹھا کرائیں کالی طاقتوں کے ماہن شکتی وان بنگال ہندوستان کے مشہور پروفیسر ان کا نام لکھا ہے ان دکھی بہن بھائیوں کے لیے پیغام خوشی جو آج کل کے نام نے ہاتھ مولویوں اور پروفیسروں کے ہاتھوں لٹنے کے بعد مایوس ہو گئے ہوں یعنی کہ آئیے اب ہم لوٹتے ہیں آپ کو کہتے مایوس مت ہوں مایوسی راحت پہ بدل جائے گی ہر مسئلے کے حل کے لیے مثلاً شادی میں رکاوٹ گھریلو مسائل من پسند محبوب چاہے وہ کسی کی بیوی یا شوہری ہو کوئی بات نہیں آپ کا من پسند ہے تو کیا ہوگا من پسند محبوب آپ کے قدموں میں رشتوں کی بندش اولاد کی بندش من پسند شادی کاروباری بندش نیز ہر طرح کے مسئلے کے یقینی حل کے لیے تشریف لائیں اور سپر فاسٹ حل ہے انسٹنٹ انسٹنٹ کافی کی طرح کیا کہا ہر مسئلے کا یقینی حل چوبیس گھنٹے میں ذات انتظار کی زحمت بھی نہیں باللہ خدائی کا دعویٰ ہے کوئی مومن یقین نہیں کر سکتا ان باتوں کے اوپر تو یہ مسلمانوں کو یہاں دراصل آئینہ دکھایا گیا کہ دیکھو جب اللہ سے تمہارا تعلق کمزور پڑ جائے گا تو یقیناً شیطان تم کو اپنے پیچھے چلائے گا جادو کا جیسے کہ یہاں بھی ہے کہ میاں اور بیوی جدائی ڈلوایا کرتے تھے عجیب چیز ہے یہ جادو کہ جو جادو کر رہا ہوتا ہے اپنی بگڑی تو بنا نہیں سکتا ہاں دوسروں کی بنی بگاڑ دیتا ہے ایسی نگیٹو ایسی گندی یہ چیز ہے اور کیا کچھ یہ جادوگر کرتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے ہیں تعویز لکھے ہوئے خون سے تعویز لکھتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ گندے خون سے تعویز لکھتے ہیں قرآن کو اپنے پیروں کے نیچے لکھ کر یہ باتھ روم میں جاتے ہیں محرمات سے ذنا کرتے ہیں قرآن کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر قرآن پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جادو ہو نہیں سکتا جب تک شیطانوں کو راضی نہ کیا جائے اور شیطان انہی کاموں سے راضی ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہمیں ان میں سے جادوگروں میں سے کسی کے پاس جانے کی اگر کوئی مشکل پریشانی آپ کو ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کا ایکسپلینیشن آپ نہیں دے سکتی سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کتاب میں ہر طرح کی شفا بتا دی ہے انسان معوذ تعین پڑھے پلاؤز رب الفلق پلاؤ ظب رب الناس آیت الکرسی پڑھے اپنے گھر میں یہی سورہ بقرہ اس کو زور سے پڑھتا رہے ان شاء اللہ ہر قسم کا اثر ختم ہو جائے گا کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہوگی سب انشاءاللہ شاء ہو جائے گی جادو کا سیکھنا اور جادو کا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو پہلی ہے اللہ کے ساتھ شرک اور دوسرا جادو کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہاں جادو کو کفر سے تشبیح دی جا رہی ہے لیکن ظلم دیکھیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے الزام سلیمان علیہ السلام کے نام کے ساتھ برداشت نہیں کیا جملے کو بیچ میں روک کر فرمائے وماں کا فرا سلیمان. سلیمان نے کفر نہیں کیا کفر سے مراد ہے جادو ان, انہیں سلیمان علیہ السلام کے نام پر آج نقشے سلیمانی بکتے ہیں ات نبی کی عزت کو بٹا لگانے کے برابر ہے نبی کا نام جادو کے ساتھ لینا یا جادو کے ساتھ اٹیچ کرنا تو جب ایمان کمزور ہوتا ہے تبھی انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے قرآن کتابیں ہدایت نہیں رہتا زندگی کے مشکل مسائل کا اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں رہتا بلکہ کرشموں اور ٹوٹکوں کا پر اسرا نسخہ سا بن کے رہ جاتا ہے چلوں وظیفوں کی کتاب یا گول کر پلا دو یا تعویذ لٹکا لو یا فال نکال لو یا بس صرف دنیاوی فائدے کے لیے اس کو پڑھ پڑھا لو پھر قرآن سے تعلق اس طرح کا رہ جاتا ہے پھر یہ کتابیں ہدایت نہیں رہتی لوگوں کے لیے فرمایا ولا انہ آ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا کاش انہیں خبر ہوتی اے ایمان والو رائنا نہ, نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں یہ چند یہودیوں کی شرارتوں کا یہاں پر ذکر ہے رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مجلس میں جو بات فرمائی وہ ہم سن نہ پائے دوبارہ سے بیان کر دیجئے تو رائنا کہا جاتا تھا یہ اپنی زبان کو لچکا کر اس کو رائنا بنا دیتے تھے اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے تو کہا کہ تم یہ لفظ استعمال نہ کرو جو فتنے کا باعث بن رہا ہے مسلمانوں سے فرمایا گیا چھوڑ دو اس لفظ کو ان ہماری طرف نظر کیجئے یہ لفظ استعمال کر لو اور بات توجہ سے سنو تاکہ نہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے ولی عذاب ان علیم یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں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 کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے لیکن جادو کے بعد فوراً یہ ذکر آ رہا ہے کہ جادو سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کا اذن نہیں ہے گھر میں کوئی پریشانی آئے تو اپنی طرف بھی انسان ذرا غور کرے کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ ہمارا معیار بہت اونچا ہو گیا یا گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ میری زبان تیز ہو گئی ہے یا گھر کا کوئی فرد بد مزاج ہو گیا ہے اپنے اندر بھی انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے اور جادو سے قتل ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے اس کا توڑ ہمیں بتا دیا ہے فرمایا ام تریدون کم کما سویلا مو من قبل پھر کیا تم اپنے رسولوں سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے مرسا علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام فرض کیے ہیں تو ان کو ضائع مت کرو اور کچھ حد مقرر کی ہیں تو ان کو مت پھیلانگو اور کچھ اشیاء حرام کی ہیں ان سے بچو اور کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے یہ رحمت ہے تمہارے لیے بھول کی وجہ سے ایسا نہیں کیا لہذا ان کی کھوج قریت میں مت پڑو جن باتوں کے بارے میں قران اور حدیث خاموش ہیں رہنے دیں بہت سوالات جیسے کہ ہم بنی اسرائیل کے طرز عمل سے دیکھ چکے بہت زیادہ سوالات شریعت کو بھی سخت کر دیتے ہیں انسان عمل نہیں کر پاتا اور کفر کا مرتقب ہو جاتا ہے فرمایا ودا کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق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 کہ لوگوں کی سازشوں کی طرف سے جب ان کی طرف سے حسد اور سازشیں ہو رہی ہوں تو تم ان کی سطح پر مت گرنا تم اپنا اخلاق برقرار رکھو در گزر کرو رخ پھیر لو اور کیا کرو اب دیکھیں تعمیر سیرت کے لیے کیا کرو وکیم و سلاۃ وات وزکاة. نماز قائم کرو اور زکوۃ دو تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو یہ بھی آج ہم کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے اتنے گروہ مسلمانوں میں ہو گئے ہیں ہر گروہ کا خیال یہ ہے کہ بس فقط صرف وہی جنت میں جائے گا یہی بیماری ان میں بھی پیدا ہو گئی تھی پچھلے لوگوں میں فرمایے تل کا امانی یہ ان کی تمنائیں ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو دراصل نہ تمہاری خصوصیت ہے نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے بلا کیوں نہیں من اسلم وچ وا محسن فلاح ہوا جو اپنی ہستی کو اللہ کے اطاعت میں سونپ دے اور عملا نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں دیکھیے پھر بات کس کی ہے عمل کی فرمایا آگے وقالت قولت یہود العیص ال نصار یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں یہ اختلافہ جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس کی ویرانی کے در ہو ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یعنی اصل مقصد اللہ کی اطاعت ہے وفاداری کسی خاص جگہ یا خاص سمت میں نہیں ہوتی بلکہ وفاداری اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے تو یہاں سے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے تحویل قبلہ کے احکامات کے لیے جو دو رکوں کے بعد آنے والے ہیں وقالو ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اللہ پاک ہے ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں سب کے سب اس کے متیب فرمان ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے اور ان سب اگلے پچھلوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں اس سے بڑھ کر یعنی نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے آپ ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہیں یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقوں پر نہ چلنے لگو صاف کہہ دو کہ بس راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہے الذین اتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں حق کا تلاوتی ہی کی بات کی گئی ہے کہ ایسے پڑھتے ہیں کتاب کو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے سب سے پہلا حق کہ اس کتاب پر قرآن پر ایمان لایا جائے عظمت کا احساس ہو اس کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کی پختہ خالص نیت ہو پھر اس کو صحیح پڑھنا زبر زیر کی غلطی معنوں میں بہت فرق پیدا کر دیتی ہے صحیح طرح سے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کرنا پھر اس کو سمجھنا کہ جو عربی میں لکھا ہے عربی ہماری زبان نہیں تو ہم اتنی عربی کم از کم جان لیں کہ ہم قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھ سکیں پھر عمل کرنا اس پر عمل کرنا ہے اور پھر آگے بھی پہنچانا ہے تو فرمایا کہ جو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی الحمدال سبحانہ کلدیکا نہ شد و اللہ اللہ اللہ انتا نست فروکا و نہوب الیک